دس سال کی عمر میں خیر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کی والدہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ انس فم انس دس سال کی عمر ہے چھوٹے بچے ہیں یہ آپ کے خادم ہیں دس سال تک پیر رسول کی انہوں نے خدمت کی حضرت انس فرماتے ہیں شج نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارف دن وہ خوبصرت ربای تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احد کے دن آپ کے سرے مبارک میں چوٹ آئی دشمنوں کی طرف سے اور آپ کے دونوں دانت دو دانت ربائی کہا جاتا ہے یہ سنایا آگے کے جو دانت دو دانت نیچے اوپر کے ہوتے ہیں اس کا نام سنایا ہے ابھی میں اور اسی کی طرف جو کنارے جو دانت ہوتا ہے دونوں کے سامنے کے دو دانتوں کے کنارے جو دانت ہوتے ہیں ان کو روایاں کہتے ہیں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 تو پھر دوسروں کی کیا حیثیت ہے ایر غیرے کی کیا حیثیت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی امتی کا کتنا بڑا بھی درجہ ہو اس کی پیرے اللہ رب العزت کے دربار میں کوئی حیثیت نہیں یا اس کی ربت کی کوئی حیثیت نہیں البتہ یہ ہے کہ پیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما سکتے ہیں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 یا دشمن ہمارے اوپر خدا نقاستہ غالب ہو اس وقت نہیں چھوڑنا اب جب فتح ہو گئی تو یہاں رہنے کا کوئی معنی نہیں یہی ہوتا ہے کہتے ہیں جہاں نس ملے ظاہر نص ہو اس کے مقابل میں قیاس نہیں ہونا چاہیے لیکن اشتہاری غلطی ہر ایک سے ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کو معاف کرتا ہے ہوا ایسا کہ پیچھے سے حضرت خارد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کاغذ ہے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 ہم پیچھے سے آ کر کے ان پر حملہ کر سکتے ہیں پیچھے سے پہاڑ کے پیچھے سے آ کر کے آئین اسی جگہ سے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں کو مقرر کر رکھا تھا اسی راستے سے گھس کر کے پیچھے سے مسلمانوں پر حملہ کرنا شروع کر دیا اچانک مسلمانوں کے اوپر تلوار تیر برسنے لگی اسی دوسرے حملے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ وسلم کا کئی صحابہ کا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 اللہ کے پلے میں وحدت کی سیوا کیا ہے جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے آمد. یہ کتنے بڑے, کتنے بڑے کفر کی بات ہے کفر کی بات ہے اس میں کوئی شک نہیں کو روایت یہ دو والا سفان ابن میع اور سہیل ابنام حشام فنض اللہ دلائے ایک دوسری روایت میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفان ابن معیّہ اور سہیل ابنام بن حارثام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 اللہ تعالی کی رحمت کے لیے خرید سکتے ہیں گویا ان امال کے ذریعے اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر رحمت کرے گا کیونکہ اللہ تعالی نے عمل صالح ایمان اور عمل صالح کو کامیابی کا ذریعہ بنایا ہے تو صوب انہی اعمال کو مراد لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کا عشکر وام انسط <الجنَّة> اللہ تعالی نے مسلمانوں کی جانوں کو اور مسلمانے, مسلمانوں کے مالوں کو جنت کے بدلے خرید لیا دیکھیے بایا تم بھی کتنی مبارک خرید فروخت ہے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 کل جو نفس میں مار کر سبق رکھیں نا اللہ دینا جو لوگ اعمال صالحہ کرتے ہیں ایمان لاتے ہیں انشاءاللہ ان کی جان جو ہے چھوٹی ہوئی ہے وہ گروہ سے نکل جائے گی اشتروکم لا نہیں کو من اللہ سیاح میں اللہ کے سامنے تمہارے لیے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہوں اللہ سے ابٹ کر کے اللہ سے بڑھ کر کے یہ ترجمہ کیجئے یعنی اگر اللہ تعالی نہیں چاہا تو یہ سمجھو کہ ہم جو کچھ ہمیں لینا ہے لے لیں گے محمد سے یہ حرکت نہیں ہو سکتا لا اغنی کو من اللہ سیا اللہ کی مرضی کے خلاف ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں اللہ کا نہیں چاہا تو ہم تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں یا سفیتا امت رسول اللہ سفیہ رس اللہ کے رسول کی چچی پھوپھی اماں اماں پھوبھی کو کہتے ہیں بھائی کے والد کی بہن کو یا امت رسول اللہ اے رسول کی پھوپھی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 نماز سے فارغ ہونے کے بعد جو دعا فرماتے تھے اللہ عنی اللہ ذکر کا شکر کا حسن کا اللہ علام علامان علم آط اے اللہ تعالی جو تو کسی کو دینا چاہے اس کو, کو کوئی روک نہیں سکتا وہ لام علم منات جس چیز کو تو روک دے کوئی اس کو دینے کا کی طاقت نہیں رکھتا وہ العین الجت کسی اونچے نصب کے آدمی کو اس کا نصب فائدہ نہیں پہنچائے گا جد کے معنی یہاں باپ دادا کہ لے آپ کسی کے باپ دادا کسی کو فائدہ نہیں پہنچا سکتے یا یہ کہ کی کسی کا اونچا مرتبہ دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا اللہ کی مرضی کے خلاف اللہ سے بدل ہو کر کے یہ کہ وہ فائدہ پہنچا دیں لائے ان فوج الجت زمین گرا الجت تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کا ہر جگہ اعلان کرتے تھے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 قَالُ مَا قَالَ رَبُكُمْ قَالُ الْعَلِيُّ <الْقَبِيرُ> اس کبیر مستقل افواب جو چل رہے ہیں ان افواب کا جو مقصد ہے وہ یہ ہے کہ بڑے سے بڑا بڑی ذات بھی ہو فرشتہ ہو نبی ہو اللہ تعالیٰ کے علاوہ یا اللہ تعالیٰ نہ چاہے کوئی کسی کا فائدہ نہیں پہنچا سکتا ہے یہاں اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کی فرشتے بھی جیسا کہ تفسیر میں آیا ہے کہ فرشتے جب اللہ تعالی وحی نازل فرمانا چاہتے ہیں وہی کا کلام کرتے ہیں تو فرشتے ڈر کے مارے اپنے پر فڑفڑاتے ہیں اس طرح کی جیسے زنجیر کسی پتھر پہ پڑ رہی ہو اس طرح کی آواز آتی ہے اور آسمان کام اٹھتا ہے تمام اعل آسمان خوف میں آ ہیں حد کا عیدا فزیا ان جب وحی ختم ہوتی ہے اور لوگوں کے دلوں سے ڈر اور خوف ختم ہوتا ہے خالو آپس میں پوچھتے ماں زخار عرب حکم یہ ایک گویا تصویر ہے اور ایک گویا ایک یعنی سما کھینچا ہے کہ گویا ڈر کر کے سہمے ہوئے اس وقت کوئی نہیں بول رہا ہے لیکن جب ڈر ختم, ختم ہوا خوف ختم ہوا اس کے بعد ایک دوسرے سے چیمی بویاں کر رہے ہیں کہ ماذا قال حکم تمہارے رب نے کیا کہا عالحق اللہ تعالیٰ نے حق ہی کہ اوہ اللی القبیر وہی اللہ تعالیٰ سب سے اوپر اور سب سے بڑا ہے یہ ہے تنبیہ ان لوگوں کے لیے جو فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بناتے ہیں اور اللہ تعالی کے لیے اللہ تعالی کے سامنے ان کو اپنا سفارسی یا اپنا واسطہ بناتے ہیں ان کے لیے یہ تمبی ہے کہ فرشتے بھی اللہ رب العزت کے خوف سے کانپتے اور ڈرتے ہیں وہی کے وقت کسی کو بولنے کی طاقت نہیں ہوئی لیکن جب وہی کا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 کے درمیان ہو سکتا ہے کسی نے کوئی بات نہ سنی حالانکہ ہر ایک نے سنی ایک دوسرے سے پوچھنے کیا کہا کیا کہا, کہا کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم خوف میں یا دیر کے اندر ہم صحیح نہ سن سکے ہوں یہ ہے گویا اس کا مطلب عزائد کا احادیث میں آیا ہے کہ جب اللہ تعالی عیدا فی قلو ہی الملا کا عید سمیات الوحی علا جب یق مر اللہ بھی سمیات کا جرسلۃ الحدید فتفزو عند ذلك بحاد فرشتے گھبرا کر کے جب آواز آتی وہی کی پتھر پر, پتھر پر جس طرح کوئی زنجیر مارے اس طرح کی آواز جب آتی ہے وہی کی آواز اسی طرح وہ لوگ اپنے پڑو پڑوں کو مارتے ہیں جیسا کہ دوسری روایت میں ہے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 جن کو لوگ پوجتے ہیں یہ بھی اللہ کے خوف اور اللہ تعالیٰ کی پکڑ سے ڈرتے ہیں اس وجہ سے ان کو پوجنا یہ اللہ تعالی کی مرضی کے خلاف اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف ہے اسی طرح صحیح روایت میں حضرت اب رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عیدا صد اللہ عمرائے ڈر کے مارے خوشو اور خزو خوف اور انکساری میں وہ اپنے پروں کو مارتے ہیں اور پڑ پڑاتے ہیں کہ انحو سلسلے سن ارا سفان پتھر پہ زنجیر پڑنے کی آواز آ رہی ہے حتی اور ہر ایک کو خوف لائق ہو جاتا ہے جب ان کے دل سے خوف جاتا رہتا ہے تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا فرمایا تو سب کہتے ہیں کار الحق اللہ تعالی نے حق فرمایا ہے اولی القبیر فیصمہ وا مشترک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 وہ آسمان کے پاس پہنچ کر کے اور اللہ تعالیٰ کی وہی کو سننے کی کوشش کرتا ہے فیسلم، فیسلم، وہاں مسترف سو اور اس کے بعد پھر وہ اپنے نیچے والے جن کو بتاتا پھر وہ نیچے والے جن کو یہاں تک کی جو سب سے نیچے ہوتا ہے وہ جا کر کے جادوگروں اور جو کاہن لوگ ہیں ان کو وہ خبریں دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا حکم دیا ہے हदीस शरीफ में दूसरी हदीस में आया है कि और कलाम-ए-पाक से भी यह मालूम होता है जैसा कि सूरत अल-जिन्न में अल्लाह तआला ने फरमाया है यकुलूहिय इलैया अन्न हुस्तमअ नखल मिनल जिन्न फक़ालू इन्ना समनना कुरआनन हाजिब यदी इलार रुशद फआमनना बिही वल नुशरिक बिरब्बिना अहद व अन्नहू कान रिजल व अन्नहू आयत के बाद